ٹھکانا ہے دس آیات میں ایمانیات سلاثت کی بہترین جامع ترین تعبیر تجزیہ اور زوردار دعوت ایمان صاحب مل ہے رسول اب جو آٹھ آیات پانچ میں اب سبرات ایمانی پہلا خبرا کیا ہے سو بم مصیبت بمن یو ملا ہے یہ کل دشایدالی اگر اللہ پر ایمان حقیقت میں دل میں پیدا ہو گیا تو تمہیں معلوم ہے کہ پتا تک جنبش نہیں کر سکتا جب سے کہ اللہ کا نہ ہو تم پر کوئی مصیبت کیا بغیر اللہ کے عزم کے آ گئی ہے کیا بغیر اس کے علم کے آ گئی ہے اور اگر اللہ کے عزم سے آئی ہے تو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ سمجھو کہ اس میں خیر ہی ہوگا چاہے یہ مجھے اس وقت بری لگ رہی ہے مجھے اچھی نہیں لگ رہی آسان تک رہوں شہید وہ لگوں لہٰذا بندے مومن کی زبان پر کیا دل میں بھی کبھی اللہ کے خلاف شکایت کا انداز پیدا نہ ہو یہ قلبہ تسلیم و رضا جو اللہ کی طرف سے آئے ہم بھی تسلیم کی خون ڈالیں گے بے نیازی تیری عادت ہی صحیح نہ شمد نصیب دشمن کے شمد ہلا کے تیرت سر دوست نہ سلامت کے تو خنجر میں ایزاد جو تیری طرف سے خیر بھیا دیکھو خیر یہ تسلیم و رضا ہے مقام تسلیم علامہ اقبال نے بہت خوشی کو انداز میں کہا ہے کہ کیوں دہا کہ مقام رضا کشو مرا برو کشید ز پیچا کے ہس کو بود مرا آدمی بتا کیوں آئی کہ کی آئی اس نے کیا اس نے کر دیا یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے یہ کام غلط کیا لگے رہا اسی پیچوتا بندہ مومن کہتا جو آیا میرے رب کے حکم سے آیا کس کوئی بھی ذریعہ بن گیا ہو وہ ٹھیک ہے اس کے بدلہ گئے وہ ٹھیک ہے وہ قانون کا معاملہ ہے فی فلکسات ہیا تو یاؤلے للباغ اللہ کے خلاف شکایت نہیں برو کشید نے پیچوا کہ ہستبوت مرا یہ ہے یہ تھا یہ کیوں ہو گیا یہ کیسے ہو گیا اس سارے چکر سے مجھے نکال لیا کس چیز نے نکال لیا اقدہات مقام رضا کشود مرا یہ مقام رضا نے کیسے کیسے میرے عقدے حل کر دی اب میں تفصیل میں جا نہیں سکتا اس پہ میرے بڑے بڑے کیسز موجود یہ بتایا میں بھول گیا ہوں آپ کو کہ وہ جو منتخب نصاب جس کا میں تذکرہ کرتا آیا ہوں یہ ساری صورتیں ان میں داخل ہیں یہ اس کا چوتھا حصہ جو تھا سورہ سب سورہ جمعہ سورہ منافق اور یہ سورہ تغامل دوسرے حصے کی صورت ہے یہ ایمان کی حقیقت پر سورہ فاتحہ سورہ آل عمران کی آخری آیات سورہ نور کی آیات نور اور پھر یہ تلا تو پہلا ہے نتیجہ تسلیم و رضا دوسرا نتیجہ یہ تو اندر نکلا نا دل کے اندر ایک ساتھ ساتھ ہیں یہ پھول اندر کھلتا ہے باہر نظر نہیں آتا باہر نظر آنے والا بڑا پھول کیا ہے وہ آتی ہو اللہ ماتی ہو رسول فائن تو فن فا اللہ رسول المبین اتاد کرو اللہ کی اور کرو رسول کی پھر اگر تم کٹھ بول لو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں باقی تمہیں خود جواب جوابدہی کرنی پڑے گی اس نے پہنچا دیا اس نے حکم بتا دیا اللہ کا یہ جی حکم ہے وہ الحل راہول بیا وہاں تم پڑے رہو اپنے گمزنوں میں اور اشکالات میں انمل بے ہو مسلو ریبا لیکن اللہ بیا وہاں رمن اللہ نے حلال کیا بے کو حرام کیا ریبا ہو آر یو یہ ہوا یوں سے مجھے وہ شیر بیاز آ ہے جو مقام تسلیم و رضا پر کہا ہے اکبر اللہ بادی نے رضائے حق پر راضی رہ یہ ہر سے آرزو کیسا کیوں ہو جائے اچھا تم اللہ کو سکھا رہے ہو یو وانٹ ٹو ٹیچ him راضو رضائے حق پر راضی رہے ہر سے آرزو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا تو وہی ہو فیصلہ کیا ہے یہ حرام ہے حراب اللہ تم اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں نمبر ایک رسول کو مانتے ہو کہ نہیں نمبر دو قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں نمبر تین پھر کوئی دلیل نہیں نو آرگومنٹس آئی ڈر اوے اور گو اوے تیسرا راستہ کوئی نہیں الْمُؤْمِنُونَ اللہ اللہ اللہ پھر ایک پھول اندر جو کھلا ہے دل میں کھلے گا ذہن میں کھلے گا تبق اللہ ہی وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی علاج نہیں اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز جمبل نہیں کر سکتی تمہارے کیا ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا دوبارہ کام ہے اپنی سے محنت کر کے نتیجہ اللہ پائے سارے وسائل موجود ہو تب بھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں گاڑی ہے آج ہی ٹیونگ بھی کرائی ہے اس کے ٹینک بھی فل ہے سب کچھ ٹھیک ہے میں صبح ضرور جاؤں گا جب بھی یہ کہو گے ایمان سے دور ہو گئے بلا تقول اللہ علش انفائن الزالے کا گدن اللہ ان شاء اللہ کبھی مت کہنا کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا مگر انشاءاللہ کے ساتھ. اللہچاہ تو ہوگا انہوں نے اور سارے تمہارے پر مسائل ہیں تم کہو گے پتا ہی پتا ہے اب تو تو وہ حال ہو جائے گا جو گزبائے ہنین میں ہوا تھا اس آجبت کم کثرتوں کم بارہ آزار کی تعداد اور ایسی بگڑ مچھی کتر سو آدمی رہ گئے یہ بھی بڑی محنت کر کے سید سلیمان نلوی صاحب نے کھوج کویٹ کے نکالے کہ تین سو چار سو آدمی تھے استاد نے جو لکھا ہے شیبلی نے وہ تو یہ ہے کہ تیس چالیس مسلمان رہ گئے تھے صرف بارہ ہزار سے تیسرا یہ پھول ہو گیا اندر والا اب چوتھا بڑے خطرناک معاملات آ رہے ہیں جو سنیے یاد ایمان کے دعوے داروں تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن میں ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو پا ضرور یہی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے لفظ حضور سے کہا گیا تھا اللہ یو فکول بیوی کی محبت ہے بیوی کی فرمائش یہ ہے ابھی اسات جو ہے کیا کہیں مجبوری بچوں کو اچھے سے اچھا تعلیم دینی ہے حلال سے نہیں ہوتی حرام سے گھر بار چھوڑو ملک چھوڑو جاؤ باہر بوڑھے باپ بڑھ رہے پانی دینے والا کوئی نہیں اور ڈالر اور پیٹرول اور کمانے کے لیے بیٹے گئے ہوئے باہر کیا کریں مکان بنانا ہے یہ کرنا تھا وہ شروع کی تھی کوٹی شروع کی تھی وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ ان اور کہیں اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے دین کی طرف بڑھنے کی اور کام کرنے کی تو سب سے پہلے تو آڑے آتی ہے عام طور پر بھی دماغ خراب ہوا آپ کا وہ بھی تو بڑا دیندار ہے آپ سے زیادہ لمبی داڑھی ہے اس کے وہ تو ساری رشوتیں بھی لیتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے آپ ہی بڑے دیندار بن کر آ گئے ناشتے پہلے ہوتے تھے پراٹھوں کے اور انڈوں کے اور اب مل یہ ہے سوکھی روٹی ساری بات ریزلٹ بنٹ تو ہوگی امن وا بالکل الٹی باتیں ہیں ہمارے تصورات کی بالکل برف انقلابی تحریک کے اعتبار سے ہنڈریڈ ہر چیز فٹ بیٹھتی ہے وہ کشمور نہ ہو تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایسی منتشر ہو جاتی ہیں انمل بے جوڑ سی ہیں یا نلی نامن الواج کم اولادوں ادوم القوم فاضر وہ لیکن اس کے ساتھ ہی دیکھی بیلنس کیا ہے یہ میرے نزی قرآن مجید کے اعجاز کا ایک بہت اہم مقام ہے جہاں ایک طرف یہ بتا دیا چوکس رہو چوکس نہیں رہو سانپ کی طرح ہوشیار رہو بیوی اور اولاد کی محبت تم سے کوئی غلط کام نہ کرا دیتا لیکن یہ بھی نہیں کہ گھر کو آپ میدان جنگ بنا لیں بلکہ معاف کرو بخش دو ساتھ یہ بھی بیلنس کرا جائے واپس تب کرو تین الفاظ آ رہے ہیں ہم مانی یہ معنی مختلف ہے اب وہ کہتے ہیں کسی کو ڈھیل دینا داڑی کے لیے بھی آیا حدیث میں ایف ان لوہا داڑیاں چھوڑو داڑیوں کو بڑھاؤ آپ کے معنی یہ تو پکڑ لیا فور نہیں چھوڑو دھیل دو تصفہو کبھی کبھی ایسا بھی ہو کہ کوئی غلطی ان کی دیکھی اور ذرا دیکھی اندے کر دی چہرہ اپنا پھیر لیا اسے پتہ ہی نہ چلے کہ دیکھا ہے اب بازار نے دیکھا ہے یا شوہر نے دیکھا ہے کیونکہ ہر بات پر پکڑیں گے اگر آپ تو زد بھی پیدا ہو جائے گی کسی وقت جو ہے ایک نیگیٹو سائکالوجی ڈیولپ ہو جائے گی بتفرو بخش دینا یعنی جیسے کہ مغفر جو ہے سر کو ڈھاپ لیتا ہے ڈھانپ لینا ان کی غلطی کو وہ تاپ ہوں تسمہ تب فرو ف اللہ غفر رہیم تو اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے نا تم چاہتے ہو کہ نہیں جیسے سورہ نور میں آیا تھا کہ اے ابو بکر تم نے اپنے اس بانجے یا اپنے عزیز مستہ کا جو ہے جو مدد کرتے تھے روک دیا ہے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کریں اگر تم چاہتے ہو اللہ کے معاف کرے تم بھی اس کو معاف بہمتاف تشفہ تر فہم اللہ رسور رحیم اب یہ آ گیا دیکھیے پہلے انڈیویجل ایک مرد مومن اس کی زندگی میں دو پھول اندر کھلے ایک باہر باہر والا پھول جو ہے وہ گوبھی کا پھول ہے بہت بڑا اندر والا ہے تسلیم و رضا تبکل اور باہر والا جو ہے عتی اللہ وتی رسول وہ تو ظاہر بات ہے کہ پورے دین کے اوپر جو ہے وہ موہت ہو گیا جو بھی حکم ہے لیکن اب اس کے بعد ایک فرد کے گرد سب سے پہلا ہلکا کیا ہے اس کی اولاد اس کا گھر ان نم ان ازوا دکھوں گا یہ تمہارا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے اپنے گھر میں ایک طرف تو وہ جو تبھی محبتیں اللہ نے ڈالی ہوئی ہیں کہیں وہ تم سے تمہاری منزل کھوٹی نہ کرا دیں کہیں دین کے راستے پر بڑھنے سے رکاوٹ نہ بن جائے ہوشیار ہو پاگھرو ہو مجھ سے بچے لیکن ساتھ ہی ہے گھر کی فضا کے اندر افس درگو نہ دوسرا انما اموالکم کو اولادوں کو جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہاری فتنہ ہے اسی پر تو ہم آزما رہے ہیں تمہیں ضلع شاہواتم السا اول بنین القنطرۃ الضحب اول فزت اول خیر مسلمت اول علام اول حس یاد ہے کہ نہیں سورت آل عمران کی آیت اللہ نے یہ محبتیں ڈالی ہیں کبھی تو امتحان ہے آزمائی سے یہ محبتیں ہی نہ ہو تو سب کے سبھی اللہ کے بندے بن جائیں دیکھنا تو یہی ہے کہ تم کس کس چیز کو کس کس ریزسٹنس کو کس کس ہینڈل کو عبور کر کے آ سکتے ہو ہمارے پاس انہیں پتھروں پہ ہو کر اگر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہہ کہکشاں نہیں ہے جنت جو ہے وہ بہت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے تو یہ اموال اولاد یہ تمہارے لیے کتنا ہے جھانکے گا رہے ہیں اولاد کو کیا بنانے کی فکر کی تھی تم نے بندہ مومن بنانے کی فکر کی تھی یا ایک پیسہ کمانے والی مشین بنانے کی فکر کی تھی اور اچھی طرح جان لیجئے کسی شخص کے دل میں ایمان کتنا ہے اس کا اصل انڈیکس وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کیا بنا رہا ہے اس نے خود کتنا ہی بہروب جو ہے وہ بنا بیٹھا ہو بہت بڑا عالم دین اور مثبت نشین اور بہت بڑا صوفی اور بہت بڑا مرشد لیکن یہ دیکھیے اس نے اپنی اولاد کو کیا بنانے کی کوشش کی اس کا اصل جو باطن ہے وہ وہاں نظر آئے گا ویلوز تو اس کے اندر ہے وہاں نظر آئیں گے اب آئی تیسری بات امبالک اولاد کو اتنا بدلا ہو اندر ہوں عظیم اللہ ہی کے پاس اندر عظیم ہے اولاد سے بھی تمہیں نہ سمجھنا کہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا یہ بھی کچھ پتہ نہیں کیا پتہ یہی اولاد بڑھاپے میں ٹھوکرے بھی مارے ٹھوکرے اگر پاؤں سے نہیں ماریں گے زبان سے ماریں گے کر کھڑے ہو کر کہیں گے باتیں کریں گے ابا جان کیا باتیں کرتے ہیں اسی باتیں آپ کرتے ہیں زمانہ بدل گیا آپ کو کیا بات لیکن اب آرا خلاصہ فتق اللہ مستتا تم بسماؤ ان خیر اللہ کا تقوی اختیار حد امکان تک اور سنو اور اتاب کرو سنو اور اتاپ کرو اتی رسول تو پہلے آ چکا تھا یہاں یہ کیوں کہا گیا سوچا کبھی آپ نے اس لیے کہ رسول کی اطاعت رسول کے زمانے میں رسول نے امیر جس کو مقرر کیا اس کی اطاعت بھی ٹھیک کہ نہیں من اطالی فقط اطالا ومن اسانی فقط اص اللہ ومن اکا امیری فقط اطا علی ومن اصا امیری فقط اسانی غزبہ یہود میں اصل جو معافیت ہوئی تھی نافرمانی ہوئی تھی وہ کمانڈر کی ہوئی تھی جہاں سے کہ تیر انداز ان کے حکم کے باوجود روکنے کے باوجود چلے گئے کیسے سزا دی اللہ نے پھر حضور کے زمانے میں تو حضور سے آئندہ کون ہوں گے کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو پھر کھڑا ہو من انصاری للہ جو جن کا یہ کام کرنے کے لیے دائی کھڑے ہوئے ہیں دعوی دعوتیں ہیں اصل بدلا شہید کھڑے ہوئے مولانا مودودی کھڑے ہوئے مولانا الیاز صاحب کھڑے ہوئے بجلی سدیوں میں سید احمد بریل کھڑے ہوئے لوگ کھڑے ہوتے رہے من انصاری للہ کون ہے جو میرے ساتھ ہاتھ بٹائے اب آپ دیکھیے اس زمانے میں کون ہے قبول کیجیے فسما کی پھر اس کا حکم سنیے اور مانیے ڈسپلن پارٹی بننا چاہو گا کچھ بھی نہیں عید آزادہ سکوہ ملکوں اور عید محکومہ ہجوم مومنی یہ تیس لاکھ کا ہجوم مومنی ہے جو حج میں ہوتا ہے اگر یہ جماعت ایک ہوتی کسی ایک امیر کے نیچے تیس لاکھ کی ایک امیر عظیم شان انقلاب ون سے اور خرچ کرو خیر اللہ یہی تمہارے لیے خود اپنے لیے بہتر ہے لگا دو جو بھی کچھ دیا ہے وہی دیکھئے جہاں پہ سو رہے حدیم آنو بلّاہ رسو لہی ون سے مما جالک مستقل فین افی فلین آ منو منکم ون فمو رہ سے ہی فولہ کہ مکل اور جو اپنی جی کے لاگت سے بچا گئے بکل سے نجات پا گئے وہی ہے کہ جو اصل میں فلاح آخری فلاح کو پہنچیں گے ٹکر الله قرض الحسن اگر تم اللہ کو قرض حسن دو یہ ظائف ہو لکھوں وہ تو اس کو تمہاری دگنا کرے گا چوگنا کرے گا سات سو گنا کرے گا بھائی پھر اور تمہیں بخ دے گا بلاح شکور الحلیم اللہ شکور بھی ہے حلیم بھی ہے شکور اتنا ہے کہ تم جو بھی کچھ کرتے ہو قدر کرتا ہے کہ میرے بندے نے یہ کیا میرے لیے اور حلیم اتنا ہے کہ تم نہیں بھی دیتے تو فوراً تمہاری گردن ہی ناپتا حلیم ہے عالم الغیب والشہادہ وہ جاننے والا ہے کھلے اور چھپے کا تمہارے سامنے جو کچھ ہے وہ بھی اور جو تم سے غائب ہے اس کا بھی العزیز الحکیم یہ وہ صورت تھی جس کے شروع میں العزیز الحکیم نہیں آیا تھا یہاں اختتام پر آ گیا ہے وہ العزیز ہے الحکیم بارک اللہ علی فی فرقر العظیم و نفاانی ویا کم بل آیا ترقی حکیم